من من خلف دوائے اس کے جسے وہ بطور رسول چن لیتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے پہرے دار لگا دیتا ہے